میرے دوستو اسلام کے نام پر جو انقلابی تحریکیں اٹھائی گئی ہیں اگرچہ ان کے سلف وہ اچھی نیتوں پر تھے لیکن آج وہ ڈیموکریسی میں اس طرح ملوث ہو گئے ہیں کہ حق اور باطل کو ان کے بیانات سے علاحدہ کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے لوگ علاحدہ نہیں کر سکتے ان کی باتوں کو کون سی بات ان کے بیانات میں حق ہے اور کون سی بات باطل ہے اس کو علاحدہ کرنا یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے کون سی بات اس میں جھوٹ ہے اور کون سی بات اس میں سچ ہے اس کو فقط اللہ ملغیوب اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے سیاست اور محبت میں سب کچھ جائز ہے سیاست میں ہمیشہ دشمن بھی نہیں ہوتے ہمیشہ دوست بھی نہیں ہوتے یہ ان کے بیانات ہیں ہر روز آتے ہیں یہ بیان کہ آپ کیسے یہ سیکولر پارٹی کے ساتھ متفق ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی بے نظیر کی جو پارٹی ہے سیکولر پارٹی اسلام کی دشمن ہے اس کے ساتھ بھی ان کا اتفاق ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں شیو کے ساتھ بھی ان کا اتفاق ہو جاتا ہے بے دینوں کے ساتھ بھی ان کا اتفاق ہو جاتا ہے حالانکہ خود ہی ایک دیندار اور اسلامی تحریک کا نام ہے ہو جاتا ہے سب کچھ اس لیے کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہے پتا نہیں یہ کون سی سیاست ہے جو شریعت سے اتنی زیادہ آلہ اور بالا ہے ناوز بلّہ حالانکہ شریعت میں تو سب کچھ جائز نہیں ہے تو سیاست میں کیسے سب کچھ جائز لیکن یہ الفاظ یہ لوگ کھلے عام کہتے ہیں اور کوئی بھی ان پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا جس نے تنقید کی وہ نشانے پر ہوگا کہ یہ بے وقوف ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کی ایک بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بادشاہوں کے چمچے ہوتے ہیں نا وہ ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ رات کے وقت یہ کہہ دے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے یار یہ سورج کب نکلا ہے تو اس کے جو چمچے ہیں وہ یہ بھی کہیں گے کہ بالکل جی حضور آج اس سورج کی روشنی بھی تھوڑی کم ہے اس لیے کہ ہر روز جو سورج نکلتا تھا اس کی طرف تو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن آج اس کی طرف دیکھ بھی سکتے ہیں اور کچھ اور چمچے ہوں گے وہ یہ بھی کہیں گے دیکھو اور چھوٹے چھوٹے سورج بھی نظر آ رہے ہیں تو ہم اور آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہم ضرور ہدف ملامت اور ہدف تنقید ٹھہریں گے اس لیے کہ ان لوگوں کو لوگوں نے تقدس کا درجہ دیا ہوا ہے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جمہوریت کفر ہے جمہوریت شرک ہے جمہوریت ایک نیا دین ہے اور جمہوری طریقے پر چلنے والوں کے بارے میں مجاہدین کے اندر دو مذہب ہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ کفار ہیں اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو تعویل کا فائدہ دیا جائے گا تو ٹھیک ہے جب شریعت میں تعویل کا فائدہ ہے تو یقیناً دیا جائے گا لیکن ان کی تعریف کرنا ان کی تعزیت کرنا ان کے لیے دعائے کرنا یہ کون سے مذہب میں ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اس لیے میرے دوستو جمہوریت اور جمہوریت کے پیچھے چلنے والے لیڈر جمہوریت کے ذریعے اسلام نافذ کرنے کا دعویٰ کرنے والے یہ رہبر یہ ہمارے دشمن ہیں ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ جمہوریت کیا چیز ہے یہ توححید کے تقاضے توحید الحاکمیہ کے خلاف ایک عقیدہ اور نظریہ ہے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں یوسف علیہ السلاۃ وسلام کی ان مبارک باتوں کو نقل کرتا ہے ان الحکم اللہ للہ امر اللہ امار اللہ الا اللہ کے حکم حاکمیت صرف اللہ کے لیے اور اللہ تعالی نے یہ امر کیا ہے کہ عبادت نہیں کرو گے مگر اس کی ای فی الحا یہاں عبادہ فی الحاکمیہ مراد ہے عبادہ فی سجود فلاد فض زکت مراد نہیں ہے یہاں پر اس لیے کہ سیاق آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد عبادت حاکمیت ہے اور اللہ تعالی نے سورہ کہف میں یہ فرمایا ہے مِن مِن فی <أحدا> کہ ہی لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا کسی کو شریک ہونے کی اجازت اللہ تعالی نہیں دیتا بعض قراءات متواترہ میں ولا تشریقی حکم ہی احدا آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ ٹہرائیے اور یہاں پر بعض مفسرین نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ سورہ کاف کی ابتدا میں اللہ تعالی نے شرک فلاح کی سے منع کیا ہے اور آخری آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے عبادت ربدہ سورہ کہف کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے شرک فلحکمیت سے منع کیا ہے اور آخر میں اللہ تعالی نے شرک فی البد سے, سے منع کیا ہے تو جیسے میرے دوستو کوئی شخص بت کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے بالکل اسی طرح جو شخص پارلیمنٹ میں جا کر ان کے دساتیر اور قوانین کو مانتا ہے وہ بھی مشرک ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ کیا ان لوگوں کے دوسرے شریک ہیں جنہوں نے دین ان کے لئے بنایا ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اگر فیصلے والی بات نہ ہوتی تقدیر کی۔ تو ان کا کام تمام کر دیا جاتا دنیا ہی میں ان کے پارلیمنٹوں کو اور ان کے سینیٹ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا لیکن ایک وقت طے ہے تقدیر اس لیے ان کو مہلت دی جا رہی ہے لیکن وہ ان عذاب علیم اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے میرے دوستو جمہوریت کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں الحمد مجاہدین کے اندر تمام مجاہدین بالاتفاق جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں جمہوریت کو شرک سمجھتے ہیں جمہوریت کو ایک نیا دین سمجھتے ہیں اختلاف صرف اتنی بات پر ہے کہ وہ لوگ جو کہ اسلام کے نام پر جمہوریت میں گسے ہوئے ہیں یا جمہوریت ان کے اندر گسی ہوئی ہے ان کا کیا حکم ہے تو اس اختلاف کی تو شریعت میں جب گنجائش ہے تو ہم احترام کرتے ہیں شریعت نے جب ایک تعویل کا راستہ دیا ہوا ہے تو یقیناً ہمیں احترام کرنا چاہیے اس, اس تعویل کا اور اس فتوی کا اس لیے کہ یہ فتویٰ بھی علماء کرام رحی اللہ نے دیا ہے اور علماء کرام جو موجود ہیں انہوں نے دیا ہے لیکن ڈیموکریسی میں ملوث اس گندگی اور نجاست میں شب و روز غسل کرنے والے یہ اگر پھانسی پر چڑھا دیے جائے ان کو شہید کہا جائے یا اگر حکومت پر آ جائیں تو ان کے لیے دعائیں کی جائیں یہ کون سا منہج ہے یقینا یہ بھی ایک ایسا منہج ہے جسے مرجیہ بہت اچھا دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں مرجیہ حضرات اس منہج سے بہت خوش ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارا منہج نہیں ہے الحمدللہ اور ہم اس سے مکمل براعت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں یہ تو ہوئی بات اسلامی انقلابی تحریکوں ان کے رہبروں ان کے کارکنوں اور ان کے ترجمان رسالوں اور اخبارات کی کہ وہ منہٹ سے کافی ہٹ چکے ہیں لیکن جو دردناک بات ہے المناک واقعہ ہے وہ کیا ہے مجاہدین کا ان کی حمایت کرنا وہ مجاہدین جو اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے اس میدان میں نکلے ہوئے ہیں ان کی طرف سے ان کی حمایت کرنا اور جب کوئی انہیں نشاندہی کرے کہ بھائی اپنی اصلاح کیجئے تو اپنی اصلاح کی بجائے مزید سرکشی کرنا یہ بہت ہی قابل عبرت بات ہے اور بہت ہی دکھ اور درد کی بات ہے ہم سے پہلے بھی جو جہادی جماعتیں بگڑی ہیں وہ اسی طرح آہستہ آہستہ بگڑی ہیں تو اس لیے ہم اپنے بھائیوں کو انتہائی درد مندی کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ منہج کے نام پر دھوکے نہ دیں اور منہج کے نام پر دھوکہ نہ کھائیں صاف ستھری باتیں کریں اور صاف ستھرے طریقے پر چلیں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے